بسم اللہ الرحمن و رحمۃ الرحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حصہ وجود تمام خوران گرامی میدان شہر میں موجود تمام خوران گرامی باقی تمام سارمین برادر خوران صاحب کو شمن سن باقی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلے درس الحمدللہ فی فکل کا جو ہے آج آخری آخری باپ جو ہے باب نمبر ترپن آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں باب نمبر ترپن کا فق الحمد کا آخری باپ ہے فق میں کو ترپن باپ ہے ففٹی تھری اور اس میں آج پہلا درس ہے اس کا انشاءاللہ کوشش کریں گے دو درسوں میں کمپلیٹ ہو نہیں دو تین درس ہو جائے گا اگر تفصیل دینا پڑے تو تو یہ درس جو ہے باب الحجب انلس کے عنومان سے ہے ہاں جی پیش نمبر تین سو انسٹھ ہے اور آخری سے پہلے پیش ہے ہاں جی الفقی کا جو ہے تین سو ساٹھ پیش ہے تو یہ آخر سے پہلے والے پیش ہیں تو باب نمبر ترپن باب الحجب انلاس درد نمبر ایک تو حجب کا معنی روکنا معنی ہونا رکاوٹ ہونا ہاں جی ارس وارث بننے میں رکاوٹ بننا کسی کو عرص ملنے سے روکنا اس معنی حج روکنا امیرا سے روکنے کا وجہ ہے اب چونکہ جو ہے باب العیش میں آپ نے احکامات تو پڑھ لیا اس سے پہلے قرآن واقعات کی روشنی میں دو باب میں ہاں جو قرآن باب میں کل جو ہے چھ ہے شہام ہے صلی اللہ نے بیان فرمایا اور بیان فرمایا کچھ لوگوں کو نصب ملیں گے کچھ لوگوں کو ایک بڑے چار کچھ لوگوں کو ایک بڑے آٹھ کچھ لوگوں کو ایک دو بٹے تین اور کچھ لوگوں کو ایک اور کچھ لوگوں کو ایک اور یہ بھی نے تفصیل سے پڑھ لیا ایک بڑا دو حصہ وہاں بارش بننے والے لوگ کون ہیں اور ایک بڑا چار کے کون لوگ ہیں ایک ان کے حصے وہ عرس ہیں اور ایک بڑا آٹ کے ان کے عرص ہیں ہنج کی, کی میراث ہوگی اسی طرح باقی حصے بھی اب آج جو ہے ان کی تفصیلات ہم نے پڑھ لیا آپ یہ اگزام میں آخر ایک بات یہ ہے کہ آپ کے ورسین کو جو ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس باب میں باب الحجب کا معنی روکنے کا معنی ہے تو ایک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کے وارثین کے جو تقسیم ہے اس کے جو وارث ہوں گے باب میراث میں اسلام میں میراث کے لیے دی طور پر دو سبب معائن کے میں نے ایک چارٹ بنائے اس باب کا یہ چارٹ جو ہے میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا اسی چارٹ کی روشنی میں آپ اس درس کو سمجھیں تو غرب آپ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی ان بعدوں پر ہیڈی لکھا ہے میراثال لکھا ہے اسلام میں میراث کے لیے بنیادی طور پر دو سبب معین کے پہلا سبب نصب ہے دوسرا سبب جو ہے ہاں جی سبب ہے یعنی دو ایک سببی نصبی جو ہے وارثین ہیں دوسرا سببی وارثین ہے ہاں جی نصبی وارثین کا تفصیل زیادہ ہے وہ بعد میں بتا رہے ہیں فی الحال وارثین کہ کوئی اس سبب کی وجہ سے کوئی آپ کے جائیداد کا وارث بن رہا تو ثبابی وارثین میں ایک زوجیت ہے ہاں اگر ایک بندہ ایک میاں ایک مرد ایک عورت کے آپس میں رشتہ زوجیت میں آنے کے بعد ان میں آپس میں ایک دوسرے کا وارث بن جاتا ہے شوہر کو بیوی کے جائیداد سے وہ فوت ہو جائیں تو اس ملتا ہے بیوی کو شوہر کی جائیداد سے بن جاتی ہے تو اس اس وارث بننے کو اس عرص کو جو ہے میراث کو میراث سے صبابی بولتے ہیں زوجیت کے سبب سے وارث بن ہاں یعنی اگر یہ زوجیت کا رشتہ نہ ہو تو ایک دوسرے کے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا اس میں جو ہے صبابی میں ایک زوجیت ہے توجیت کی وجہ سے کوئی اور شاخ جو آپ کی جائیداد میں وارث بنیں دوسرا جو ہے اس میں سببی میں اس سببی میں دوسرا ولا ہے ولا ولا کے کی منع کیا ہے دوستی تعلق آپس میں ہاں جی آپس میں ایک دوسرے کی سرپرستی نگرانی کا مفہوم آتا ہے ولا میں اب تو اسباب ولا جو ہے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اگر اس کے یہ ولا میں یہ آتا ہے اگر ایک بندہ ہو ہو جاتا ہے ہاں جی سببی میں دوسرا تو ہے تو ایک بندہ اگر ہو ہو جاتا ہے اس کے جو ہے نصبی رشتے داروں میں سے بھی کوئی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہیں ہاں طبقۂ اول کے لوگ بھی نہیں ابھی نیچے بتائیں گے دوم لوگ کے لوگ سوم کے لوگ کوئی بھی نہیں اور اس کی جو میم بیبی میں سے بھی کوئی بھی نہیں ہے ہاں جی تو اس صورت میں جو ہے اب ولا کی تین صورتیں ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک جو ہے اس کے ولا کے سبب سے بھی کوئی آپ کے جائزاد کا ورث بن سکتا تو ولا کے کی, کی تین صورتیں بیان کیا ایک تو آزاد کردہ غلم دوسرا جو ہے امام یا حکومت اسلامی ہاں جی یاد جو ہے تیسرا آت اور معاہدہ تو اس کو ولا بولتے ہیں ہاں جی اگر ایک بندے کا سببی نصبی جو ہے یعنی نصوی کوئی نہیں ہے اور ضوریت کے سبب سے بھی کوئی رشتے دار نہیں ہیں تو ایک بندہ مثلا جس میں تین سرتیں بتا جائیں ایک بندہ خود ہو رہا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے خود آزاد تھا غلام نہیں تھا اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو پھر جو ہے اس نے کسی کے وشید بھی نہیں کیا کسی کو حوا بھی نہیں کیا تو, او تو امام وغد اگر امام وقت موجود ہیں تو وہ اس کے جائیداد کا وارث ہوں گے یا جو ہیں حکومت اسلامی اس کے جائیداد کے وارث ہوں گے مطلب کہ پھر اس کی جائیداد جو ہے بیت المال مسلمین میں جا ہو جائے گا حکومت جو ہے اس کی جائیداد کا وارث بن جائے گا حکومت اس کی جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیں گے ہاں اس کو ولاپ ہوتے ہیں جب کوئی وارث نہیں ہے دور نزدیک ہاں تو اس میں ایک وارث حکومت ہے عام طور پر تو حکومت ہی ہے باقی دو صورتیں شاد و نادر ہوتے ہیں ہاں اصل چیز حکومت ہے بندہ فجر کا کوئی وارث نہیں ہے خود آزاد بھی ہے غلام بھی نہیں ہے تو وہ حکومت باقی آزاد کو غلام سے مراد یہ ہیں کوئی ایک غلام ہے اس میں غلام خود وارث نہیں بنتا ہے یہاں صورت یہ ہے ولا کی ایسے وارث بننا یعنی ایک آقا نے ایک غلام کو آزاد کیا پر احسان کیا ٹھیک ہے یہ غلام فوت ہو جاتا ہے آزاد کرنے کے کچھ حساب فوت ہو جاتا ہے اور اس کے مال آزاد بھی ہے لیکن اس کا کوئی وارث نہیں نہ نصحبی کوئی وارث ہے نہ صبابی کوئی وارث ہے کوئی بھی نہیں ہاں تو حکومت سے زیادہ حقدار پھر وہ شخص بنتا ہے اس غلام کی جائیداد کے بارے میں جس نے اس کو آزاد کیا ہے تو وہ شخص جس نے اس غلام کو آزاد کیا ہو وہ شخص خود زندہ تو وہ وارث ہوگا اس غلام کی جائیداد کا اگر خود نہ اس کی اولادیں ہوں تو وہ اس غلام کی جائیداد کا وارث ہوگا تو اس عرس کو بولیں گے ارس اسباب ولا ہیں اس کے اوپر ایک تسلط ہے ایک نو اس کی نگرانی کیا تھا ایک دوستی ہے تعلق اس بنا پر اب اس غلام کا وارث اس کے آقا یا اس کے اس کے اولادیں ہوں گے اس کو بھی ویلا بولتے آزاد قاندہ غلام سرجی آزاد قاند غلام خود وارد نہیں ملتا ہے حکومت تو خود وارث بنتا ہے ہاں جی اس مال کہ لیکن آزاد غال غلام کہ لے اس کے آقا جو ہے اس کے جائیداد کا وارث بنے گا تیسری سورج اسباب ویلا جو ہے احد و ہے یہ پہلے زمانوں میں کہتے ہیں عربوں میں زیادہ تر ہوتی تھی قرآن نے بھی اس کو نشا نہیں کیا حیات موجود تھی زمین میں ہاں جی غالبوں میں پہلے اس طرح آپس میں جو ہے دو خاندان کے آپس میں دو معاہدہ ہوتا تھا کیونکہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں تو ان کے ایک دوسرے پر مصائب جو دشمن طرف آتے رہتے تھے ماحول بہت خلاف ہوتا تھا لیکن دو خاندان آپس میں معاہدہ کرتے تھے اگر ہمارے اوپر جو ہے کسی دشمن نے حملہ کیا تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا دفاع کریں گے جان و مال سے اور آپ پر کوئی دشمن دفاع حملہ کریں گے تو ہم جان مال سے آپ کا کریں گے ہاں جی یہ دفاعی رکسا معادہ ہوتا تھا اور ساتھ یہ جو ہے وہاں یہ بھی ان کے آپس معادہ ہوتے تھے اگر میں مر جاؤں تو میری جائیداد میں سے اتنا مال کا آپ وارث ہوگا یا بولیں گے پورے مال کا وارث ہوگا یا کچھ ایسا انی سکھ جتنا بھی وہ اس معاہدے میں تو ہوتا ہے اس مال کا اس معاہدے کی بنیاد پر وارث بنتا ہے ہاں اگر بندہ ان معاہدے کے ترفین میں سے ایک ہو گیا تو معاہدے میں جیسے لکھا ہے اسی حساب سے اور ہاں جو زندہ رہا اس کو حصہ ملتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ہاں جی ویلہ ازباب احد اور موادہ تو یہ ویلہ کی تین چھٹتے ہیں تو ان میں سے آج کل جو زیادہ جو موجود جو عملاً جو چیزیں وہ حکومت یعنی امام معصوم بھی تو نہیں ہے امام معصوم یا یہ مراد تو وہ نہیں ہیں تو یہاں حکومت اسلامی مراد ہے ہاں جی حکومت اسلامی جو ہے تو آپ اس شاذ کی جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور بیت المال میں جمع اور حکومت اپنی ہاں جی زیاد میں کاموں میں صرف کریں گے یہ ہو گیا ہاں جی میراث جو ہے اسباب صبابیت کے تو جیت کا تو میاں بیوی جو کہ آپ کو بیان ہو گیا جی اب دیکھ یہ سبب نصحبی جو رشتے ہیں خاندانی جو نصحبی رشتے ہیں اولاد الن اولاد اس کے نیچے آپ کو میں نے لکھے سے نیچے آیا میں تو نصب کے تین طبقے ہیں ہاں انسان جب ہوت ہو جاتا ہے اس کے نصبی جو طبقے ہیں وارثین کے وارثین ہیں اس کے تین طبقے ہیں اسلام میں پہلا طبقہ جو ہے وہ اولاد اور والدین ہیں یعنی ایک بندہ بہت ہو رہا اس کے اولاد اور والدین ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے نیچے جو دوسرا اور تیسرا طبقہ ہے ان کے وارثین کو خوش بھی نہیں ملتا دوسرے طبقے کے لوگوں کو اور تیسرے طبقوں کو ایک خود نے کوئی وصعت وغیرہ کیا تو مل سکتا ہے بنی کی بنیاد پروانا ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے مکمل معروم ہو جاتا ہے تو طبقہ اول میں اولاد اور والدین ہیں دوسرا طبقہ جو ہیں اجداد ہیں دادا وغیرہ بہن بھائی یا ان کے اولاد ہیں ہاں پہلے طبقے کے لوگ نہیں ہیں والدین اولاد نہیں ہیں تو آٹومیٹیکلی دوسرے طبقے کے لوگ اس کے جائیداد کا وارث بن جائیں گے ہاں جی اس کے جو ہے اجداد دادا وغیرہ ہیں بہن بھائی ہیں یا ان کے اولاد ہیں تو یہ لوگ وارث بن جائیں گے یہ دوسرے طبقے کے لوگ ہاں جی دوسرے طبقے کے لوگ اور اگر دوسرے طبقے کے لوگ بھی نہیں ہیں پہلا بھی نہیں ہے دوسرے بھی نہیں ہیں تو پھر نوبت آتی تیسرا طبقہ تیسرے طبقے میں چاچا آتا ہے پھوپھی ماموں خالہ اور ان کے اولاد آتا ہیں تو تیسرے طبقے کے یہ یہ لوگ تیسرے طبقے میں آتا ہے تو ارد جو نصبی میں ہیں جی تو تین طبقے ان میں پہلا طبقہ دوسرا طبقہ تیسرا طبقہ طبق اولا ثانیہ اور سالث ہیں اور تو اس میں پہلے طبقے کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقہ والوں کو خوش نہیں ملتا ہے دوسرے طبقہ والوں کے ہوتے ہوئے تیسرے والے کو خوش نہیں ملتا ہے اور پہلا اور دوسرا دونوں نہ ہو تو تیسرے طبقے کے لوگ وارث بنتا اس کے جائیداد کا تو اور ایک تو یہاں میں نے لکھا نج قانون سے بھی یہ ہیں کہ طبقہ اولا ان پہلے طبقہ کے ہوتے ہوئے طبقۂ دھوم اور سوم کے ورثات کو خوش نہیں ملتا ہے اور طقع اولا کی ادع موجودگی میں یعنی ان کے وارثین فوت ہو چکا ہے سورج طبقۂ دوم کے ملے گا لیکن سووم کو کچھ نہیں ملے گا اور طبقۂ سووم یعنی دوم اور جو سوم جو ہیں طبقۂ اولا اور دوم دونوں کے وارثین نہ ہونے کے صورت میں وارث ہوگا اور اسے عرصہ ملے گا تو یہ جو ہے مجموعی طور پر اس بابو حجب کہ ہے کے جو ہیں ایک خاکہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا ہے اسی کی روشنی میں اندر باپ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آشر فرماتے ہیں اب اصل عربی متنہان جی باب الحجب انس میرا سے روکنے کا بیان سر فرماتے ہیں ام الحجب حجب یعنی کہ روکنا دوسروں کو عرض لے جانے سے روکنا سر فرمائیے کہ دو صورتیں ہیں امن ام حجب بس روکنا فقط یا کن کبھی دوسروں کو روکتے ہیں تمام ہے سے مکمل طور پر پورا سے روکتے ہیں دوسروں کو خوشی ملتے ہاں کچھ لوگوں کے ہونے کی وجہ سے دوسرے کو خوش نہیں ملتے وغیرہ یقون انباز ہی اور کبھی بعض عرض سے روکتا ہے اس کا زیادہ حصہ اور کم حصہ ہاں جی جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا اولاد ہو تو بیوی بی کو کم حصہ ملتا ہے شعر کو کم حصہ ملتا ہے ماں باپ کو کم حصہ ملتا ہے نہ ہو تو زیادہ حصہ ملتا ہے یہ اسی طرح اشارہ ہے ہاں جی وغیر یقون انباز ہی اور کبھی بعض اس میں حاجب بنتا ہے بعض عرض سے روکتا ہے, پورا پورا نہیں روکتا ہے تو فارمولہ کیا ہے فض ہے تو فض فارمولہ ضابطۂ نے قانونی کلی لی فارمولہ خیمہ ان مورز میں جہاں روکتاً ان تمامی تمام تمامی, تمامی, تمامی رسے مکمل طور پر دوسرے کو روکتا ہے اس میں فارمولہ قانون کیا ہے مراد الخربی رشتہ داروں کے آبا جو قرب کو مراد کرنا میت سے جنہ قریب ترین رشتہ دار ہے قریب ترین رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور والوں کو کچھ نہیں ملے گا ہاں جی جو اسی لیے اسی فارمولی تاریخ میں مراد القروف ہے تمام عرص رونے میں قانون کو لے کے ہیں مراعت القرف ہاں جی میں جو بندق ہو تو کہ اس سے قرب کو نزدیک ہی کو مراد کریں گے تو اب اس کی توجہ نہیں جا رہا ہے بس فلا میرا ہے بس کوئی عرص نہیں ملے گا خوش نہیں ملے رہی والد بیٹے کے بیٹے کو یعنی پوتے کو ہاں جی میں پوتے کو خوش نہیں ملے گا ماں والدن بیٹا ہوتے ہوئے بیٹا بیٹی کے ہوتے بیٹا بیٹی دونوں ہیں غلط میں بیٹا بیٹی بیٹا اور بیٹی کے ہوتے ہوئے ہنج اور بیٹے کے بھی اولادوں کو خوش نہیں ملے گا زکرن کا ناونساں اب یہ جو جو ہے اولاد اس کا اپنا ہے وہ خواہ لڑکا ہو زکر ہو ہنج مرت ہو یا عورت ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر خود کے اولاد ہیں تو اس کے اولادوں کے اولادوں کو خوش نہیں ملے گا حتیٰ جو ہے مثلا جو ہے ایک بندہ خوش ہو گیا ہاں جی اس کے ایک بیٹے دو بیٹے تھے ایک بیٹا جو ہے نشادی کر اس سے بیٹا ہو گیا پھر وہ بہت ہو گیا لیکن ابھی جو ہے باپ ہے اور ایک بیٹا اور ایک, ایک پوتا ہے تو باپ بہت ہونے کی صورت میں اس کے بیٹے کو ملے گا پوتے کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ پوتے دوسرے در اس میں جو ہے قرب میں بیٹے سے دور ہے یہی بتا رہے ہیں جا سے جہاں بعد تو حتیٰ یہاں تک کہ لام کوئی اس نہیں ملے گا ابن اوننگ ابن اونننگ بیٹے کے بیٹے کو بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو جو ہے ملے یعنی پوتے کو خوش نہیں ملے گا ماں بن تین ماننے والے کا ایک بیٹی ہونے کے سر میں بھی ماننے والا ایک بیٹی ہے اس کے اب دو وارث ہیں یعنی ایک بندہ بہت ہو گیا اس کی ایک بیٹی اور ایک پوتا ہے تو ہاں جی بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کے ہوتے پوتے کو خوش نہیں ملے گا ہاں خود نے وصیت کیا تو ملے گا اس لیے ایسے مقام پر دادا کو وصیت کرنا ضروری ہے پوتے کے لیے تاکہ وہ محروم نہ ہو جائے ورنہ قانون علم کے مطابق پتے کو خوش نہیں ملیں گے سارا بیٹی کو ملے گا اب اس کے روم کرم پر ہے وہ کچھ دے دیں نہ دے دیں باقی فرماتے ہیں میں تجربہ اولاد الاولاد ہر ملے میں ہاں قریب سقر جب جم ہو جائیں اولادوں کے اولاد ہاں جی تو اس صورت میں اولادوں کے اولاد جم جائیں وہی وہ نہ سفل ہو اور یہ اولاد اجید نہ ہی نیچے کو چلے جائیں ہاں بیٹا ہے بیٹے سے جو پیدا ہوا پوتا ہے اس سے جو پیدا ہو اس سے جو پیدا ہوا نیچے آپ چلے جائیں جتنا نیچے چلے جائیں یہ اولادوں کا سلسلہ جو پھیلتا ہوا نیچے چلے جاتا ہے اس کو ہیں یعنی اس کو کبھی نزل ہو کبھی سفل نیچے چلے جاتے ہیں آج فلاس اسی سے نا تو اگر وہی سب نیبے اور جب جم ہو اولادوں کے اولاد وہیں سفل ہوتی نیچے کو چلے جائیں تو یہ ہے فل اگر تو ان میں سے جو زیادہ نزدیک ہے مئی سے یمن الاوادہ دور والے کو روکتا ہے لہٰذا بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملے گا پوتے کے ہوتے ہوئے پر پوتے کو کچھ نہیں ملے گا اسی طرح نہیں جائے گا وہ یمن الاولاد ہو لہٰذا بیٹا روکے گا میں یدکار رکھوں ان لوگوں کو جو نزدیک ہے بلابونے ماں باپ دونوں جی کی جانب سے مجھ سے نزدیک ہے مردے تھے اور بلاب یاسر باپ کی تعریف جانب سے نزدیک ہے فقط اور بالعمت یاد صرف ماں کے جانب سے نزدیک ہے جیسے کالی اخواطی جیسے بھائی لوگ ماں باپ دونوں جانب سے نزدیک ہے ہاں جی وہ اپنے ان کے بیٹے دونوں جانب سے نزدیک ہے <تصفح> والا اجداد دادا لوگ باپ کی جانب سے نزدیک ہے وہ آبا وہ بھی باپ کی جانب سے نزدیک ان کے باپ والا امام اور چاچا لوگ باقی انشاءاللہ